سورت یونس مکی صورت ہے اب آپ دیکھیے گا سورہ انفال سورہ توبہ کے مقابلے میں اس کا مزاج کتنا ڈفرینٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام رل کا آیات الکتاب الحکیم الف لام رو یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت اور دانش سے لبریز ہے اقان الناسی اجبن ان اوحین الجول ان و بشر المن قدم قالل کیا لوگوں کے کی لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کی طرف وہی کی کہ وہ لوگوں کو چونکا دے اور جو مان لیں ان کو خوشخبری دے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے انذار سب کے لیے وارننگ سب کے لیے یہ عام ہے انذار اور خوشخبری خاص ہے جو اس وارننگ کو مان لیں اب ان کے لیے خوشخبری ہے اور جو مان لیں ان کو خوشخبری دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے منکرین نے کہا یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا پھر تخت حکومت پر جلوا گر ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے کوئی شفات سفارش کرنے والا نہیں اللہ یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے یہی اللہ تمہارا رب ہے لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو افلا تدک کرون پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے الہ ہی مرجیو کم جمین اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے وعد اللہ ہی حق یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے بشک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 وہی ہے جس نے کہ سورج کو اجیالہ بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو اللہ نے یہ سب کچھ با مقصد ہی بنایا ہے اور وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں یہاں پر چاند سورج کا تذکرہ آ رہا ہے ہیونلی باڈیز کا مشرکوں کے ہاں ہمیشہ سے ستارہ پرستی رہی یہ شرک کی ایک بڑی شاخ رہی ہے ستارہ پرستی چاند کی سورج چندر بنسی اور وہ سورج بنسی خاندان چلتے رہے ہندوؤں کے اندر فرون بھی اپنے آپ کو سورج دیوتا کا اوتار کہا کرتا تھا آج بھی دنیا میں کتنا شرک ہے بتائیے نوے کروڑ تو ہندو ہیں اور اس کے علاوہ کتنے ہی اور لوگ جو کہ مختلف قسم کے شرک میں مبتلا ہیں اور ان کے ہاں تصور یہ ہے کہ یہ ستارے جو ہیں یہ منحوس یا مبارک اثر ڈالتے ہیں انسانوں کی زندگیوں پر لہٰذا ستاروں کے موومنٹ کو دیکھنے کے لیے وہ زائچے بناتے ہیں جنم جنتری وغیرہ بناتے ہیں آپ کو انگلش میں بھی ایسی باتیں مل جائیں گی ڈیزاسٹر ڈیزاسٹر کیا ہوتا ہے سٹارز آر اگینسٹ کہ ستارے میرے خلاف ہیں لیکن ایک لفظ بن گیا ہے ڈیزاسٹر یا کہتے ہیں کہ تھینک مائی لکی لکی کو میں شکریہ کہہ رہی ہوں اسی میں پھر ہاروسکوپس وغیرہ ہیں پھر اسی طرح چونکہ یہ ستاروں کو وہ مبارک یا منحوس اثرات کا مالک مانا کرتے تھے ان کے ہاں پیدا ہونے کی تاریخ بہت اہم ہوتی تھی کہ اب یہ شخص جو اس دن پیدا ہوا ہے برتھ ڈے ان کے ہاں بہت اہم چیز ہوئی ہمیشہ سے کہ یہ جس دن پیدا ہوا اب دیکھنا ہے کہ فلاں ستارہ کس برج میں ہے اور یہ اس کے اوپر کیا اثر ڈالے گا پہ مختلف رنگ بتاتے ہیں کہ فلاں منہوس ہے فلاں مبارک سٹونز کے بارے میں تاریخوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں تاریخ منہوس ہے اور بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اوہام پائے جاتے ہیں تھرٹین نمبر ان کے ہاں منہوس سمجھا جاتا ہے بعض دفعہ لفٹ میں آپ جائیں تو تھرٹی نمبر ہی نہیں ہوتا تو ان کے نہ کرنے سے کیا ہوگا اب کوئی شخص اگر وہ تین تاریخ کو یا تیرہ تاریخ کو پیدا ہو گیا تو وہ کیا کرے بے کیا کہتا اپنی ماں سے کہ آپ نے انڈیوس کیوں نہیں کروا لیا پہلے کیوں آخر مجھ کو پیدا کیا تیرہ تاریخ کو تو حماقت کی چیزیں ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے کیلنڈر ہے جو کہ ہمارے لیے گھڑیاں اور کیلنڈر ہیں جو آسمانوں پر لگا دیے ہماری نوکری میں لگائے ہوا ہے ان کو ہماری چاکری کر رہے ہیں مالک تھوڑی ہے ہمارے خدا نہیں ہیں ان فکلا فل نہاری قومی یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں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 ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا نمتوں بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی دعواہم ہم وہاں ان کی پکار ہوگی سبحانہ کلّاں پاک ہے اللہ و تحیت و ہم سلام اور وہاں ان کی دعا ہوگی سلام سلامتی مسلمانوں کی بھی گریٹنگس سلام ہیں حدیث میں آتا ہے کہ تم جنت میں داخل نہ ہوگے جب تک ایمان نہ لاؤ اور مومن نہ ہوگے جب تک آپس میں محبت نہ کرو کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ افش سلام بینکم کم آپ آپس میں سلام کو عام کرو اور جنت میں تو سلامتی ہی سلامتی ہوگی ایک دوسرے کی زبانوں سے سلامت رہیں گے ایک دوسرے کے ہاتھوں سے سلامت رہیں گے اللہ کے عذاب سے سلامت ہوں گے کوئی دکھ پریشانی بیماری تکلیف نہ آئے گی سلامتی کی جگہ ہے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 انسان کا حال یہ ہے جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے مگر جب ہم اس سے مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسے چل نکلتا ہے گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت میں ہم کو پکارا ہی نہ تھا کیسا دیکھیے اللہ تعالی کا شکوہ ہے نا کوئی ہم پہ مشکل آتی ہے بچہ بیمار ہو گیا کاروبار میں پرابلم ہے یا بیماری آ گئی ہے یا کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کوئی زندگی میں صدمہ یا غم تو پھر آپ دیکھیں ہم کیسے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں بعض دفعہ ہم پکے وعدے کر لیتے ہیں اللہ سے کہ اللہ یہ اور یہ مشکل اگر چلی گئی اب ہم یہ اور یہ عمل کریں گے تجھ کو راضی کرنے کے لیے لیکن یوں ہی اللہ تعالیٰ وہ مشکل دور کرتا ہے لوگ دوبارہ سے پرواہ ہو جاتے ہیں پھر گناہوں کی طرف چل پڑتے ہیں بھول ہی جاتے ہیں غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں قدالق ضین المصرفین ماکان یاملون اسی طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے لوگوں تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے لیکن انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا اسی طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو وہ ذات اللہ علیہ جب ان کو ہماری آیات صاف صاف سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے یہ لفظ آپ کو اس صورت میں بار بار ملے گا لا یارجون جو ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے نہیں ملنا ہوگا اکثریت کا یہ ڈلما ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اللہ کی طرف جانا ہے ہی نہیں اور جو لوگ یقین رکھتے ہیں اس بات پہ کہ اللہ سے ملاقات ہوگی ان کا پھر وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ تم کیا ڈرتے رہتے ہو کیا تم کاورڈز ہو گئے ہو اور ورڈ اور بزدل ہو گئے ہو کس سے ڈرتے ہو بیکار کی بات ہے کوئی اللہ سے ملاقات نہیں کرنی ان کا خیال کیا ہے کہ جو قیامت کو مانے گا بس قیامت اسی کے لیے گی اور جو قیامت کو نہیں مانے گا اس کے لیے قیامت نہیں آئے گی بالکل یہ ایسی بات ہے کہ کوئی شاگرد کوئی اسٹوڈنٹ یہ سوچے کہ جو پڑھے گا اس کو امتحان دینا ہوگا اور جو نہیں پڑھے گا وہ بغیر پڑھے پاس ہو جائے گا تو اسی طرح کا ڈلیوژن ہے ان کو لا یارجون لقانا یہ اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں اتبی قرآن ان غیر رحاذہ او دل ہو اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں تبدیلی کر دو کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن بڑا انکمپرومائزنگ ہے بہت ریجڈ ہے بس اپنی ہی بات کہتا ہے تو کیا کرو تبدیلی کرو اس کے اندر کچھ خدا پرستی ہو کچھ خود پرستی ہو اللہ کی مرضی ہو کچھ ہماری مرضی ہو کچھ اللہ کی خواہش ہو طور طریقے اللہ کے ہوں اور کچھ معاشرے کے بتائی ہوئی رسومات کو بھی تم سینکٹیفائی کر دو یعنی خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں یہ والے لوگ آج بھی اس طرح کے سلوگنس ہم سنتے ہیں اور بدقسمتی سے سو کال لیبرل muslims کی طرف سے کہ قرآن شڈ بی ری کہ قرآن کو دوبارہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے وہ چودہ سو سال پہلے والا قرآن نہیں بلکہ اب اس کو بدلو اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے حدیث اب ان کا سارا حملہ حدیث کے اوپر ہے کسی طرح سے لوگوں کے ذہنوں میں خیال ڈال دیں کہ حدیثیں جو ہیں یہ اوتھینٹک نہیں ہیں مستند نہیں ہیں حدیثیں ایک دفعہ ہٹ جائیں تو اس کے بعد جس طرح چاہیں گے قرآن کو انٹرپریٹ کر لیں گے محمد اسد کا آپ کو قول سنا دیا تھا کہ سارا اسلام کا گھر جو ہے وہ کارٹس کی طرح گر پڑے گا اگر حدیث کو نکال دیا بیچ میں سے تو یہ کہتے تھے کہ کوئی دوسرا قرآن لے کر آؤ اوبدل ہو یا اس میں تبدیلی کرو قل کہہ دیجیے اے نبی ماں یقون میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر یا تبدل کر لوں ان اتبا یوہا الیہ میرا تو بس کام یہ ہے کہ میں اس وہی کی پیروی کروں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے اہمیت اس بات کی نہیں ہے کہ اس قرآن کی دعوت کو ڈائیلیوٹ کر کے بدل کر کتنے لوگوں کو اسلام کے دائرے میں داخل کیا جا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہیڈ کاؤنٹ میں نہیں پڑتا اہمیت تعداد کی نہیں ہے کہ کتنے لوگوں نے قبول کیا اہمیت تو پیغام کی ہے اس پیغام کو ان ڈائیلیوٹیڈ رکھنا اس پیغام کو بالکل ستھرا صاف رکھنا جیسے کہ یہ تھا خالص رکھنا یہ ہے پیغام پہنچانے والے کی ذمہ داری پیغام پہنچانے والے سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اچھا بتاؤ کتنے ہزار کو تم اسلام کے دائرے میں داخل کروا کر آئے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ابو جہل اور ابو لہب آخر کافر کیسے رہ گئے جب کہ آپ ان کے درمیان موجود تھے لیکن اگر ابو جہل اور ابو لہب کو مسلمان کرنے کے چکر میں اس قرآن کی دعوت میں تبدیلی کر لی ہوتی کمپرومائز کر لیا ہوتا نرمی کر لی ہوتی تو اللہ کے ہاں کامیابی نہ ہوتی فرمایا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 پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے انََََََََََ لا یفلح المجرمون یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے اب دیکھیے کہ کرسچینٹی جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لائے ہوا خالص دین تھی توحید کا پیغام لے کر آئے تھے جب کرسچنز نکلے تبلیغ کرنے کے لیے انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم کو تبلیغ کرتے ہیں اور مشرق جو ہیں توحید پر آنے پر عضامند نہیں ہیں انہوں نے یہ کیا کہ اس توحید کے اندر تصلیس کا عقیدہ اس کے اندر ملا دیا اور اب پھر کیا ہوا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ عیسائی ہو گئے اس لیے کہ ان کو اپنے دین میں اور اس توحید کے دین میں کوئی فرق نہ نظر آیا تو بعض دفعہ ہم بھی بہت خلوص نیت کے ساتھ لوگوں کو دین میں داخل کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کمپرومائز کر دیں لیکن نہیں میرا اور آپ کا کام ہرگز کمپرمائز کرنا یا سب کو ایمان دینا نہیں ہے یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے لیکن پیغام کی حفاظت ہے دراصل جو کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے چاہے پوری دنیا میں سے کوئی بھی نہ مانے کوئی بات نہیں پیغام کو محفوظ رہنا چاہیے وہ یابدون امدون اللہ مالا یا غرحم ولا یا یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جیسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں سب یو شرکون وہ پاک ہے اب بلند و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں وما کانن ناسو الا امت واحد فخو ابتدان سارے انسان ایک ہی امت تھے